کتاب مسنطلا رسول اللہ, صلی اللہ, صلی اللہ ترور اللہ صلی اللہ صلی اللہ فندوس تکرار و داد تکرار پر غیر مقرر درش امام بخار صاحب کامانت کی لغت اصطراح اور تحجد کی بے فرق میں گرگئی و و مانا دھنو تحج مانا تو مشقت مشق بازی دو حجورت تحجد درمیان سہر جی لازم کا او بال مشقئی تفسیر باللازم دے, دے, دے تصور وی اور متحد مانام کے فلدان کبور کے دانم کا فارو سلاب باد الفظ ریزارت النوم اور سلاد اللہ کینا تحجد قبر نو کا تحج ہے قدار وہ قانون مدہ صلیف المسلی فیات المتهجد مصلیف اللیلۃ متہجد مصلی وی رہی نکلا رات اللیلۃ تہجد مصلیف اللیلۃ متہجد رضی احادیث کے نصوص کے گنت رہے با ذکر دی وجملہ درائل قرانی او نا و پھر ل تہجدین کے پاس گھر کے داخلے بجارت نعم سنہ بانی جک م اللہ نے دیر پارجمہ کریدی چہ سبب دا ٹنڈک دو ختن کے چدا ہے اور رأت ورا وذن سمعت ورا حظرہ قلب بشر انی احادیث کی احادیث کی ہم ان احادیث, من احادیث, احادیث بہترین منہ منزنے کی پس صلات موترمادش مندی دا اوقات تو خلوص تھی کی علماء کی دنیا دنیا پر دی کی دی انگریز دا کی مانی فوجون استعمال کی دا بلکہ جاری انگاہ کے خبریاقتم از ملک نیمہ شب من مل مل ملک نیمہ روز بیک جو نمی خرم سکتی اتصاب تزیاب دل قدر جلانی رحمت اللہ علیق گئی کلی چیز خبرشم پاواہ مملکت او سلطانت نمیش پی بانی اندحاغی دمون پفن بانی انگاہ کے خبریاقتم از ملک نیمہ شب من مل مل ملک نیمہ روز بیک جو نمی خرم لنی مروز باس حیو پیور بشو چون چتر سندری روی بختن سیاہ با در دل اغاد راوت سیاہ ملک سنجرم خیال ملک سنجرم سنجر بادشاہ در چٹرے پشاند زما مختور شی کی طرح زما پذلکی دہ hơn در بادشاہی خانقرتی راشی چن چترے سنجری روئی بختن سیاہ باب در دل اغاد راوت سیاہ ملک سنجرم در آگر چٹرے سنجر بادشاہ در چٹرے پشاند زما مختور شی در مخت در بادشاہی در بادشاہی در مختور دا دا دا شی در مخت تا تو چلے درگاہ عبادت مارومشے دے دنیا دے لذتوں اس پروارث ہو آوا تے شرک کاری مراتب علی پریمانی اتفاق لے دو علماء حکومت کا حق دے لاو دے سنت مصحاب ناون کی فرضیت ہو مگر صاحب خراجی او اوانو سرت مند مہربانی اذھے فرض یا یوحرم الذممل قم للیل الا ابو داوود کے خب اخر صورت نماز مل بانی یو قال بعد حو نازل نہ سرا کترو ماده سمر قران علمان سے کون منکم مرزا قانون ذربونه قد ادب توبون من اللہ اخر مقاتل فی سب اللہ اللہ دا حوائج اوارض محصول کن اللہ سانتیارہ وسلم فردیت منشور سو ندب باقی دے اتفاق دا علماء اللہ فضیبان اللہ شرد و تنقریلتن چلائے بہو بھی کہ دا منضوع دے بعد تابعیانتا منتصب دی کہ میں قدر حل بشاہ تحجد فرض دی ان دمال قرچی دی ان دمال قرچی دی ان دو عربیتا منتصب دا حسن مزید محمدی مسیحید دا لیکن دا قبر شادہ میں او کے بحقاق منظور دی نبیر صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف دے, دا دا دا دے دارینکڑے خی خی بخاری جد بھی ہی نا فلک بعض ایسید شبینہ ظاہن پہ خوابکہ بھی ہی پہ دی کور دماغ زبانے نافل اطلق فریدتاں زائدتاں دکا اگر دن مانا دارا فریدتاں زائدتاں دائیو فریدتاں دیتیر اغسطاد پارا دستاں خصوصیت دی دیم کورو حاضر آسح نووی عینی اغسر شراح ذکر گئی دا ورد ہے سنگی پہ حق دومت مصاحب انداز کے بحث نبی علیہ السلام کے مسل پر فرضلہ کا بحث ذو مت کرانے لگا انداز کے بحث السلام کے برابر لگا بنا فضیلت جمعہ کو قاول بانے معنی بیان من الليل فتهجدت به ناتل طلب بعض ثنا تهجد به لوقاف قزان کا قول و معنی سرا دیکھو فارد کورد معنظور ناکھر اتن لکھ چدا ہے او دیتی اجر دفارستا مقصد کی ہو دلک سیکھی گی چدا پر ادھا خاصتا رسال پارا دلکہ تخصیص مانا شکل تخصیص فرانہ دے بحق دو مکم برجت منصوب دے باقب نبیر سلام کی بحق دو مکم ندب دے بحق نبیر سلام اس بے دلکس مانا اختصاص فرانہ دے اختصاص فران مانا دا چدا حاصل دار حق کے تحجد یا نوافر عبادات مکفر حق دو کی محض دے تکفیر لے احتمال و بر نہیں دے. ناوی حد کی تکفیر لے قفتی پر کہ بابست اختلاف کردا اختلاف کیرجیم کے یہ اختلاف مشہور تھی نبی کر حقدی بحقی کر دوڑی کریم کی دوانے پھر کہیں استدلال پایہ دیگر وہ پیش کی اور یہ دلیل جو قائم دو فرضیتین احادیث پایہ دیگر میں استدلال پیش کیا Umaraza kay min al-lail fatahajjat bihi nafiladini faridatan zaidatan laka adala kama la wazeh da iza farz zaidah la khuda farziyat taqzu chat ke humat nahi adala kama la wazeh hai is ke sath jamat saniyat ki farziyat qaimi aam par دومت تکفیل سے حق محمد نے وکی سن کے، سن کے، کے، کے، جی مقامات سواد جی قرآن جی اللہ فتح اللہ قیم نور مل ملک مل مل مل اور نہا, نہ حق ذکر دے اور خطابات کی رش دی حض بند کے ذکر دے وہ گنو و بانی بانی اسلام پہ اسلم توحت نامن تو کل تو اور رضا بالقضاء اور بتاہ کہا اسن تو, تو سنوب سنوب او نے کہا کم تو اور دار کی مصالحت میں پھر دس لوگوں کو مخنور سنو بیان تو کامل اج زبان دا ف جو عمر اسلام و ایمان و توکل من اللہ رزاے قضاء اللہ طلب غفران من اللہ خالق رسول اللہ سے مزاج کامل النی تہجد تناصب ظاہرہ بنی مرشریت سے تحجد او نبیل سلام ازاقام اللہ جگلو پاس ازاقی تحجدو او تحجد بے کھول انداری نمک کے بیدادو آوے دا بیدا. یا قبل التحجد یا پس تحجد کی فسد اکبیل تحریم اللہم ملک الحمد او دا تقدیم جاری مجرور او اعلام دا دا طرح پہ احتساس مانے کئی ستار بار سنفی آغا سفات دلوحیت. کے مگوسلان نہ حفاظت پر انسانات جنات حیوانات جس بھی دی شامل ہوں کلحم اور سارا مدارت عبار نور نمراک نور ورجود ان کے دیشی آدم نتعبیر فرزر نہ سکی گی تو جور نتعبیر فرنو سکی گی سیم و جد دا سمارد از مکہ سونچ پیدی کی دی آدم نمراک تانور زاہری انت منور السماوات الرز بخلق نجیرات سیم و نوور دا از مکہ بخلق نجیرات دا او نو ر منوات رات کے احمد انت تی واغ دا, دا مر دا دا کلا تاریف دا دا خبر دے در حق موجود صرف نورا دینج خدا تاری فل دو وجود وجود منی اکثر کفار. کم چیدی نہ ابال چیز متن کلیت ال حالین نشری ور ان من خرق السماوات والارض يقولون الله مشركين و ارمد قالوا و ذلك الذين مشركين نادوا السماء چار فزاد کہیں نالو يا الله حتى کہ شیطان مریور سکے رتنی من نار و خلقتهم من تین ج خالقهم موجود جو اللہ نے شیطان ابدین منکرنے لے شیطان دامنی اکثر اولاد یمنی ادوار دی. دا ادوار معرف کر او, کے خلاف شتا او کا حق کا حق بلشکار پکارے مسلم کی دام خبرا کرے گا مارے خبر کرے گا اگر کر گئی. دے جی مقام تاریفارے دا مناقات جائز صاحب کتاب سے باردار دے رشتنی لیکن اکثر دینا من کردی کپار من کردی اکثر ولقاو کا حق ولقاو کا حق پن. رویتو کا حق دا, دا. دار حق دے استادی دل حق دی و دیکن ما تزرہ خلاقی سرے چیزان سے مسلمانان ہوئے ولقاو کا حق دے سے و و دا موزود دا. دا دا انبیان ثابت تی موجود تی اولاد صلی رزرام جالے مصر عظم دنیا تا اللہ رانے کے لئے دی وہ دا ذکر بخاص بعض العام للاحتمام دا کوئن نبی ان کے حقوں کی داخل ہو ذکر دا خاص بعض العام لفات احتمام اور رتو مشرکین بانی و محمد الحق محق متحقق صادق ان پہنسیت دنب وطبانی ثابت تی موجود تی ورشتری دی و, و سات حقن خیمت تی صابت و متحقق راضی خاص اللہ تمہارا یقین دے نہ خاصتا فی قدل و مسلمان حال تھے اللہ تو پیش تو و کے پٹ بکری گنا چھ بکری مدن جن کا مترا تنری تا توفیق کا مارص راہ دیتے ہیں کہ بچائے صدور کا مارص راہ لے ہاں دام صادری کی تقوین صاحبانے عام کا مؤخر خدا تقوین پر حاصل تشریف رہا سن تقدیم نمازات تشریعان و تقوینا دار ہے او تاخیر عمل اعمال حسنا للتدوینا وانتم مؤخر لا اله الا الله درشری بچ گئے بالغ نو کرتے یا لا اله غیر کا رشکنا عبد القریم ابو امیہ عبد الرحمن خالد امام بخاری تفاہر مطابعات کی شواہد ہے کہ نقل کی وہ بنکل ساکت نہیں ہے جو کہ محادیث کر رہا ہے کہ اسوب ترمیزی کے بارا شد کہ باقید رضا او فکر ایک ایسا تا... فکر ایسا فکر شود بانی اور بے بے ایسا مت امام ترمیزی دیگر گریو چی دعا و ضائف دی وہ اسوب پہ ایتماس دا اور بخاری کی نقل ترمیزی کی بخاری پر باندھگر وہو مقارب الحدیث وذاذاد الكريم ابو ميهورا وورا وورا فتن بالله انذا فرك زيارت راضي عرض جان قالو سنه والمسن سمعوه من طه كان ابن عباس انا ابن آنب، عباس مخرو انا ابو سليمان انتو سمعوه من طه تاتميز مفكي احتمال کہ تو بان سنتو قضا تنقيس في استماع الرسول